تین کن نہ چلی را مرا I'll watch about the name. You بڑی عظیم ترین سب درام دیا اور عجیب انداز کے ہوئے کہ سب سے بہترین عمل سب سے بہترین دوستو ایمان ہوتی ہے ایمان ہوتا ہے سامنے پوچھا رہنا نہیں ہے وہ لوگ سوچتے ہیں ایک صاحب مال جان جس کے بعد بہت مارے وہ سرکار کرے اور جو مزدور غریب مزدور محنت کرنے والے ہے پریشان ہاتھ ہیں پریشان حال ہے وہ سنتا نہ کرے نہیں کہ سرکار ایسا عمل ہے اس کے پر سوائش میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے قرآن کا ہے تو اللہ تعال سے دو کاپی ہوں چاہیے مال دھار اپنے مالداری کے حساب سے سب کا ہے اللہ, دی دی اللہ نے سر دیا ہے خوشحال بنایا ہے تو اپنی حساب اپنے معیار اور اپنے خوشحالی کو برقرار کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام سے لیکن وہ ہمارے خوبی لا ہی رہے ہیں لیکن جس شک کا اللہ نے تد کر دیا ہے اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ <سؤال> کے راہ میں دینے مارے جانا ہر آدمی اپنے اختاب کے مطابق اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> نے فکر کی و سب کو یہ ضمین تمہارے والدین خراب یقینا کی بچی میں ہوسافر ہو وہ خبراہ وہ افراد جن کے ذمے داری اللہ کے تمہارے اس پرد ہے بیوی ہے بچے ہے، ہیں کرنا اور یہی یاد رکھو بجے مسلم ہمارے نبی علیہ نے یہی اہل و حال پرنا اور کی تعلیم پر ان کی صحت ان کے پہلانے پیانے پر ان کی تلانے تلانے مار کو خرچ کرنا اور رسول نے جہاز کی سبھی لہ کرارے میں جتنے باہر آپ نے لڑنے کے لیے اوپر والے سہ اس ایک کو آج مسلمان سمجھنے کے لیے کوئی مانگ نہیں کرتی یہاں کی رقم جس پر اللہ تعالیٰ کی ترقی دے کرتی ہے دوستوں اللہ سے دعا کرو ہم سب کو سب کا کرنے والا بنا اللہ تعالی نے اس ملک کے اندر شیخ صاحب کو پیدا کیا رہنا ہوگا جنہوں نے غریب ہر ایک کو لہٰذا ہمیشہ کا اپنی ایک روٹی کمائے آدمی جو بیمار ہے ایک آدمی جو پریشان کو دور کر دے جو محسوس ہے